اللہ نے باقاعدہ کہہ دیا کہ لڑو تبل تو پیٹ پھیر گئے اللہ کلیلم مگر بہت تھوڑے یہ غلامی بڑی ذلت والی چیز ہے اس کا چکا لگ جاتا ہے لوگوں کو چکا وائ قیدی تھا ہمارے ساتھ تہاڑ جیل میں تو میں نے اسے کہا کب سے یہاں ہو کہتے ہیں سن بہتر سے میں جیل میں ہوں بڑا آدمی تھا میں نے کہا کیا وجہ ہے کہتے ہیں باہر سکون ہی نہیں ملتا بالکل یہاں مزے مفت کھانا ہے کہتے کمبل یہ خود دے کے جاتے ہیں ٹھہر رہتا ہوں مسلمان تھا اور انڈیا کی جیل میں تھا وہیں کیا تھا تھوڑا وہ تھا وہ سوٹا نا پہاڑ وہ آدمی تھا تو بڑا خوش رہتا تھا جیل میں پتہ چلا کہ وہاں تو بہت سے لوگ اس طرح سے خوش ہیں بنی اسرائیل کو دیکھو فرعون کی غلامی میں خوش پڑے تھے کہتے فرون ہماری بڑی عزت کرتا ہے ہمارے منہ پہ بھی نہیں مارتا صرف کمر پہ مارتا ہے ہمیں بہت عزت دی اللہ نے ہمیں کیا بہت ہمارا مقام ہے کہتے کل فرون فرونی آئے اور انہوں نے ہمیں کہا کہ میرا جوتا اٹھاؤ اب میں فرون کا جوتا اٹھا میری شان دیکھو کہتے میرے پاس کا جوتا تھا پھر اور نے تھوکا تو میرے ہاتھ میں نے لے کے منہ پہ مل لیا کہ ہاں اللہ نے مجھے عزت دیا کہتے مقام غلام لوگوں کی عزت یہی ہوتی ہے یہی عزت ہوتی ہے ان کی کہ یہ یہ جو ہے اپنی خلافت کو عزت سمجھتے ہیں اس دن میں ایک اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ یہاں لاہور میں کوئی عورت کی گندہ کاروبار کرتی اللہ حفاظت فرمائے طوائف تو کسی عالم کا کوئی آواز سن لیا تو اس نے پھر نکاح کر لیا تو اس کا باپ رو رہا تھا بیٹھا ہوا کہتے اچھی خاصی عزت کی روزی ہم کھا رہے تھے یہاں بیٹھے ہوئے وہ آئے اور ہم تھے ہمیں بے عزت کر کے نکاح کر کے چلا گیا خاصی عزت کی روٹی تو عزت غلاموں کی عزت ہی, ہی ہوتی ہے تو یہ بھی غلامی کے مزے میں تھے جب جہاد فرض ہوا کہ اب آزادی کے لیے لڑو کہتے نہیں لڑتے و اللہ علیم بزب اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے ذرا غور کرو بھائیو بھائی ہو رہے ہیں بلّیم جس مکان گھر، بچے چھن چکے ہوں جن پر کافر غالب آ چکے ہوں وہ نہ لڑتا ہو وہ ظالم جس پر کافر غالب آ چکے ہوں وہ نہ لڑتا ہو وہ کیا ہے ظالم ہے اور اللہ سے ظالموں کو خوب جانتا ہے الحمد نبی اور کہا ان سے ان کے نبی نے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ادب مقرر فرما دیا تمہارے لیے کو ملکن امیر گیا تمہارے لیے نام امیر گیا اسرائیلی روایات میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان نبی سے کہا تمہارے گھر میں جو تیل رکھا ہوا ہے گھر میں تمہارے کوئی آدمی داخل ہوگا تو اس تیل میں سے آواز پیدا ہوگی تو اسی کو تم نے بنانا ہے قدرت تالو آئے کوئی کہتے ہیں کہ وہ سپکا تھے یہ مچیزیں میں پانی ڈال کے پلاتے نہ وہ تھے چھ تو عالم لیکن اپنے ہاتھ کی کمائی کرتے تھے بعض کہتے ہیں دب باغ دب یعنی کھالوں کو رنگنے کا اور ان کو دباغت دینے کا کام کرتے تھے بعض کہتے ہیں رائین کان رائن رائی تھے چرواہے تھے بکریاں وغیرہ چراتے تھے یعنی غریب طبقے سے ان کا تعلق تھا یہ جو یہودی تھے ان کے خاندانی نظام قبائلی نظام بہت سخت قسم کا تھا بنی اسرائیل میں ان کے یہ تھا کہ جو بنیامین کی اولاد میں سے ہوگا اسی کو نبوت ملے گی اور جو یہا کی مرد اولاد مرد میں سے مرد ہوگا مرد اس کو حکومت ملے گی تو اب یہ نہ بنیامین کی مرد اولاد مرد میں سے تھے نہ یہوزا کی اولاد میں سے تھے غریب بھی, بھی تھے لیکن ان کو مقرر کر دیا پہلا اعتراض قالو کہنے لگے ان نہ یقون والے کہاں سے اس کو بادشاہت کا حق مل گیا ہم پر حق بالمل کی من ہم اس سے زیادہ مستحق ہیں ان میں سے کسی ایک دو نے کہا ہوگا سرداروں نے تو ساری قوم کی آواز بن گئے ہوں گے ولم یوتوا قطعا من المال اور ان کو مال میں کشادگی نہیں دی گئی بہت مالدار نہیں ہیں تو یہ قوم کو کیسے چوڑ کے رکھیں گے قال ان اللہ اصفاه عليكم کا بے شک اللہ تعالی نے اسے چن لیا ہے تم میں سے یا اسے پسند فرما لیا ہے تمہارے اوپر وزاده اور اللہ نے انہیں زیادہ دیا ہے بصدق فراخی في العلم علما علم سے مراد دین کا علم بھی ہے اور ساتھ ساتھ امور حرب کا علم بھی ہے بس جسمی اور جسم کہ جسمانی شوقت زیادہ ہے روک دان والے آدمی ہیں اب امیر محترم بیٹھے ہوں تو ان کو ڈیسک کے نیچے سے آدمی تلاش کرے اجزت تھوڑا باہر نکلیں ذرا چہرہ اردت دکھائیں تو پھر مشکل ہو جائے گی اس کے لیے تو کہا روب ڈاب والے آدمی بھی ہیں بنی اسرائیل کو دیکھتے رہے تو ایک روب ہوتا ہے ان کے اوپر قوت بھی دی اللہ تعالیٰ نے علم بھی دیا واللہ شاہ اصل بادشاہ اللہ ہے اللہ اپنے ملک میں سے جسے حصہ دینا چاہے ولہ علیم اللہ تعالیٰ وسط والا علم والا ہے اب بنی اسرائیل کو مگو کی حالت میں تھے کہ کیا ہوگا فرمایا کہ وکال الحمد نبی اور کہا ان سے ان کے نبی نے ان نہ ملکی ہی ان کے بادشاہ بننے کی ان کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے یا دیا گمت تابوتو تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا سی ہی سکینا تم ربکم جس میں تسلی بخشنے کا سامان ہے تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے و تم اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں مما ان چیزوں میں سے سارا کا آلو موسا و, و آلو ہارون جن کو چھوڑا تھا موسا اور ہارون علیہ السلام کی علیہ السلام کی اولاد نے تحمل الملائکہ اس صندوق کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے یہ صندوق تھا بنی اسرائیل کا سباؤں پر از قوم تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں سے ہٹانے کے لیے یہ صندوق دے دیا اس میں کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے آ رہا تھا ان کے خاندانوں میں پھر الفا علیہ السلام کا عصا بھی اس میں تھا حضرت حضرت ہارون علیہ السلام کی کچھ چیزیں بھی اس کے اندر رکھی ہوئی تھیں تو یہ جنگ میں اسے سامنے رکھتے تھے تو ان کے دل جمے رہتے تھے جیسے جھنڈا ہوتا ہے نا جنگ میں اونچا کھڑا ہو تو دل جمع رہتا ہے یا بعض شخصیات مسلمانوں میں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ موجود ہوں تو دل جمع رہتا ہے وہ آگے پیچھے ہو جائے تو ایک دم حوصلہ انسان ہار دیتا ہے تو یہی صندوق کی کیفیت تھی ان کی کہ اس کی وجہ سے ان کا حوصلہ اور قوت رہتی تھی اس بار جب جالوت نے حملہ کیا تو یہ صندوق بھی لے گیا تھا لیکن اللہ نے وعدہ کیا کہ تمہیں واپس ملے گا اور واپسی کی کئی شکلیں لکھی ہیں ایک شکل یہ کہ پرستہ لائے اور لا کر چھوڑ دیا وہاں پر اوپر سے اور دوسرا یہ کہ جو لوگ اٹھا کر گئے تھے ان کے لیے صندوق مصیبت بن گیا جس بستی میں ڈالتے وہاں امراض پیدا ہو جاتے جس بت کدے میں لے جاتے وہاں بت اونڈے مون زمین پر گر جاتے آخر تو کی نشانی تھی سر کو کیسے برداشت کرتی چنانچہ انہوں نے تنگ آ کر دو بیلوں کے اوپر اس کو باندھا اور چھوڑ دیا کہ جہاں جائے تو پھر سے ان بیلوں کو ہانک کے لے آئے اب بنی اسرائیل کو احساس ہوا کہ ایک امیر ہونے کی کیا کیا, کیا براکات ہیں اچانک وہ براکات ظاہر ہونا شروع ہوئی تو کچھ دل میں جماؤ پیدا ہو گیا بے شک تمہارے لیے اس میں نشانی ہے انکن تم مومن اگر تم ایمان والے ہو فلم جنو دی اب لشکر تیار ہو گیا کرامت دیکھ چکے تھے امیر کی اس کی وجہ سے زیادہ لوگ شامل ہو گئے شروع میں کرامت دیکھ کر بڑا جمگٹا جمع ہو جاتا ہے اب جب جماعت اور تنظیم بڑی ہو جائے اور بہت لوگ آ جائیں تو خطرہ ہوتا ہے کہ آگے آزمائش کی گھڑی میں بھی سارے کھڑے ہوں گے کہ نہیں کھڑے ہوں گے تو چھانٹی ضرور ضروری ہوتی ہے جس طرح گندم کو کاٹ لیا جائے بہت سارا کھیر جمع ہوتا ہے لیکن ضرورت ہوتی ہے میں ڈالا جائے بھوسا الگ ہو جائے فلاسیز الگ ہو جائے ساری چیزیں کام کی ہوتی ہیں لیکن کام الگ الگ ہوتے ہیں گندم کا کام الگ ہے بھوسے کا کام الگ ہے اس میں سے جو ٹینیاں نکلتی ہیں ان کا کام الگ ہے تو چھانٹی ہر وقت ہوتے رہنا چاہیے اس میں خیر ہوتی ہے تو اس چھانٹی کے لیے اب آزمائش شروع ہو گئی وال نہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا ایک دریا کے ذریعے سے یہ اردن اور فلسطین کے درمیان ایک دریا تھا پون شریف امن ہوں بس جو پی لے گا اس دریا میں سے فلحص منی تو اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہمارے لشکر میں سے نہیں ہوگا وہ ملم ہو اور جو اسے بالکل نہیں چھے گا فعین نہ تو وہ ہمارے لشکر کا ساتھی ہوگا اللہ منی فتم مگر یہ کہ کوئی ایک پلو بھر لے اپنے ہاتھ سے شریف منہو سب نے خوب پی لیا اس میں غیر ملکی امداد کی نا این جی او کی تو خوب پی لی سب نے اللہ قلیلم مین مگر تھوڑے سے ان میں سے تھوڑے سے روپے انہوں نے کہا نہیں یہ ڈالر نہیں صحیح نہر پہنا جب بھی مسلمانوں کا کوئی ایک امیر آئے گا اور وہ لڑنے کے لیے نکلیں گے سامنے سے ڈالروں کی اور نوٹوں کی نہریں پہنا شروع ہو جائیں گے اب امیر بےچارہ کہے گا فبند شریف اور مینس اب منی وہ کہتے اچھا امیر صاحب ذرا ادھر دیکھو اٹھا اٹھا کے جیبوں میں تو ادھر بھی ہوتا نہیں ہوتا ہر زمانے میں اپنے ساتھ جنت لے کے چلے گا دیکھو وہ ہور بیٹھی ہے وہ درخت ہے وہ سیب ہے وہ انار ہے وہ محل ہے آؤ اس کے اندر اور دوسری طرف آگ ہوگی اس کے تو وہ سارے لوگ اسی میں جائیں گے وہاں جائیں گے تو پھنس جائیں گے جس آدمی نے بھی اس دریا سے پانی پی لیا اس کا پیٹ پھول اس لیے کہ غیر ملکی امداد ایسی ہوتی ہے ہمیشہ کھا لے تو آدمی کی طاقت ساری سلط کر لیتی ہے بعض لوگوں نے ایک چلو تو وہ بالکل سیر ہو گئے اور بڑی قوت آ گئی ان کے اندر سے اور بہت طاقت انہیں مل گئی پلما جا ہوا کہتے ہیں ساری قومیاں ڈھیر ہو گئی ستر ہزار کا لشکر تھا سب یہی پڑے ہیں تنظیم ٹوٹ گئی اب تین سو تیرہ آگے جا رہے ہیں ختم سلسلہ سارے وہاں ڈیر اور اتنے بڑے لشکر سے لڑنے کے لیے تین سو جا رہے ہیں فَلَمَّا پار ہو گئے اور, مَا هُو اور ان کے ساتھ والے ان 313 میں بھی دو طبقے بن گئے。ایک طبقہ مفکرین کا کہنے لگے لا عسکری ماہرین مفکرین چشمے لگا کے اتنا بڑا لشکر اور ہم تھوڑے سے ہم نہیں لڑے ماہرین مفکرین لیکن کچھ دیوانے بھی ساتھ کہا ان لوگوں نے جنہیں اللہ سے ملاقات کا شوق تھا بہت دفعہ ایسا ہوا کہ چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آ گئیں اللہ کے حکم سے اللہ صابرین اللہ کترت کے ساتھ نہیں ہے صبر کے ساتھ ہے جو ڈٹ جائے گا اللہ اس کے ساتھ ہوگا تو جس کے ساتھ اللہ ہو وہ زیادہ یا جن کے ساتھ اللہ نہ ہو وہ زیادہ جن کے ساتھ اللہ ہوگا وہ زیادہ, ہوگا وہ زیادہ. ولما براضول جالوتا وہ جنو دی پھر جب یہ سارے نکل کھڑے ہوئے مقابلے میں جالوت اور اس کے لشکر کے اب جب دیکھا تو لشکر بہت, بہت بڑا تھا کوئی کہتا ہے کہ پتا نہیں کتنے لاکھ کا لشکر تھا اور سامنے یہ تین سو تیرہ ایک ایسے کرے کہ اگر وہ لشکر والے ایک ایک گلاس پانی یوں ڈال دیتے نا یہ پورا لشکر دریائے کابل میں چلا جاتا سارا اتنے چھوڑے تو کیا کیا فوراً فوراً سیٹلائٹ سے رابطہ ہو گیا اوپر آلو رب نا افریق صبر یا اللہ بارش کر دے افریق جانے برسانا برسا برخان دے ہم پر ثابت قدمی وَسَبْ جس ہمارے پاؤں جما دے عَرِ الْقَوْمِ ان پہ ہمیں نصرت قبول ہو گئی اللہ کے اذن سے اللہ کے اللہ کے حکم سے انہوں نے انہیں شکست دے دی دعود جالوتا حضرت داؤد نے جالو کو قتل کر دیا یہ چھوٹے بچے تھے ان کے والد کو بلایا کہ بھائی اپنی اولاد دکھاؤ تو انہوں نے حضرت داؤد کو چھپا لیا چھوٹے تھے نا باقی بیٹے دکھائے لمبے لمبے انہوں نے کہا نے یہ نظر نہیں آتے کوئی چھپایا ہو تو نہیں کہا ایک چھپایا ہوا ہے چھوٹا سا ہے تو ان کو بلایا تو کہا تم جالوت کو مار لو گے کوئی کہتے نو سال عمر تھی کہتے ہیں دس سال اور میں بالکل مار لوں کوئی مسئلہ نہیں ہے رستے میں جب آ رہے تھے تو کھیلتے ہوئے آ رہے تھے چھوٹے بچے تھے نا چھوٹے بچے کھیلتے ہیں تو ایک پتھر میں سے آواز آئی تھی کہ داؤد مجھے اٹھا لو میں تمہارے کام آؤں گا تو اس پتھر کو ساتھ لیا ہوا تھا تو ایک پٹا ہوتا تھا اس زمانے میں اس پٹے کے آگے منہ میں ایک جگہ بنی وہاں پتھر رکھ کے اس کو گھما کے تو یوں کر کے پھینکا جاتا تھا وہ دشمن کی طرف جاتا تھا وہ زور سے بچے جیسے آ کے غلط سے کھیلتے ہیں اس زمانے میں اس پٹے سے کھیلا کرتے تھے تو پھر میدان میں گئے تو وہ ہنسنے لگا بہت جالوت اور کہکے اور شور کہبا اکیلا کھڑا ہوا تھا انہوں نے تاج کے پتھر مارا تو اس کے ماتھے پہ جگہ خالی تھی باقی تو زرا میں تھا تو وہاں سے نکل گیا اور وہ مرا تو ساری قوم پر ایک روپ ٹاری ہو گیا اور وہ آگے ایک دوسرے کو کچلتے ہوئے اور سب ہو گئے داود و خار ہو گیا جالو تھا اور قتل کر دیا داود علیہ السلام نے جالوت کو وہ اللہ الا اللہ نے ان کو دے دی بادشاہ انہوں نے حضرت تالوت نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی ان سے پھر تالوت کے انتقال ہوا تو بادشاہت بھی مل گئی وہ حکمت پھر نبوت بھی مل گئی وعلمہ مما شاہ بعد میں اللہ نے علم صنات بھی سکھا دیا صنعت اللہ گمل تخصینہ زیریں بنایا کرتے تھے وہ اللہ حدیث انح الصاب سے مقدر اور ان کو وہ بڑی کڑیاں کڑیاں بنا کے زیریں بناتے تھے اور لوہے کو اللہ نے ان کے لیے نرم کر دیا تھا وماشا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سارا چیزیں ہوتی کیوں, کیوں ہیں کافر آتے ہیں اور آ مسلمانوں پہ قبضے کر لیتے ہیں مار دیتے ہیں پھر مسلمان بتارے کسی طرح ٹوٹ پھوٹ کے جمع ہونے لگتے ہیں پھر پھوٹ پڑ جاتی ہے پھر جمع ہونے لگتے ہیں پھر, لگتے ہیں، پھر, پھوٹ, پڑ ہیں، پھر, ہیں، پھر پھوٹ پڑ جاتی ہے پھر جمع ہوتے ہیں پھر پھوٹ پڑ جاتی, پھوٹ پڑ جاتی ہے تیسری بار پھر آگے نکلتے ہیں میدان میں لڑائی ہوتی ہے کافروں کو شکایتی سارا کچھ کیا ہے سلسلہ فرمائیے اللہ کی رحمت ہے یہ سب کچھ اللَّهِ بَعْضَ هم <لِبازن> اگر اللہ تعالیٰ کا سفا کرانا نہ ہوتا لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے بے بازم المستینہ تل عرض تو زمین میں فساد جاتا بلا اللہ حضو فضل لیکن اللہ تعالیٰ فضل والا ہے تمام جہانوں پہ کا آیات اللہ نقل و علی یہ اللہ کی آیتے ہیں جو ہم آپ کو سچائی کے ساتھ سنا رہے ہیں وہ ان نقل امین المر سلیم سے پتہ چل رہا ہے کہ ایسے ایسے گر آپ بتاتے ہیں تو پھر آپ رسولوں میں سے ہیں چند مسئلے معلوم ہو موٹے موٹے دیکھ لیں پہلا, پہلا مسئلہ ہو گیا کہ جب مسلمانوں پر کفار کا غلبہ ہو جائے تو اس کا علاج ہے یہ معلوم ہوا کہ نہیں ہوا آئے کبا میں مطل بھائی کوئی اور بھی تو مشورہ ہو سکتا تھا نا نبی کے ساتھ کہ ہم پہ کافروں نے قبضہ کر لیا ہے نبی کوئی جگہ بنائیے وہاں بیٹھ کے ذرا کچھ اور کرتے ہیں ہٹ جائیں کچھ نہیں کہا کہ ہم نے قتال کرنا ہے آزادی لینی ہے نبی نے کہا لگتا ہے تم قتال نہیں کرو گے کرنا تو پڑے گا یا نہیں کریں گے معلوم یہ ہوا کہ مسلمانوں کے مسائل کا حل کیا چیز ہے یہ آیت اللہ کہ جب قبضے شروع ہو جائے علاقے چھن جائے کفر طاقتور ہو جائے تم کمزور ہو جاؤ تو اس صورت میں علاج کیا ہے اب قتال میں سب سے پہلا کام کیا کرنا پڑے گا نصب امیر امیر مقرر کرنا پڑے گا امیر جہاد امیر خطر. اب جب امیر زیاد مقرر ہوگا تو اس کے خلاف ایک طوفان شروع ہوگا اور بھائی تم اگر اس سے پہلے بادذات کے زیادہ مستحق تھے تو بن جاتے لڑاتے قوم کو اب کیوں آئے اطالا کرنے کے لیے اتنا اثر تو تم موجود تھے قوم کے اندر اب صرف تم پھوٹ ڈالنا چاہتے ہو نا <سؤال> صحیح مسلم کی روایت ہے <سؤال> حضور <سؤال> عبدال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا <سؤال> اے مسلمانوں جب تمہارا معاملہ کسی ایک امیر کے ہاتھ میں <سؤال> ہو اور تم کٹھے ہو اور کوئی آ کر تمہاری جماعت میں تفریق ڈالنا چاہے کہ تمہاری قوت کو کمزور کرتے تو اسے قتل کر دو اللہ کو تمہارا کٹھا رہنا پسند ہے تمہارا جدا جدا ہونا پسند نہیں وہ آسار <سؤال> تم <سؤال> تمہاری لاٹھی ایک کے ہاتھ میں ہوگی یہ مسلم کی روایت ہے حضور ہے کہ مسئلہ فرمائیں تو اب اس طوفان کا مقابلہ کرنا کہ جب یہ شروع ہوگا کہ اس کی عمارت پر اعتراضات شروع ہوں گے سوالات شروع ہوں گے کافروں کو بھی گراتے ہیں جن جن پر مسلمان جمع ہو رہے ہیں انہیں کو بدنام کریں گے تاکہ جمع نہ ہو بس بکھر جائیں بکھر کے نہ وہ کچھ رہے گا نہ یہ کچھ رہیں گے مسئلہ سمجھ میں آ گیا تیسری چیز جب جہاد کے لیے مسلمان کھڑے ہوں گے اب نہریں بہنا شروع ہو جائیں گے دنیا کی ترغیبات کی نہریں بہنا شروع ہوں گی ان نہروں میں سے نہیں پینا ان نہروں میں سے آگے بڑی نہریں موجود میٹھی دودھ کی شہد کی اور یہ ہوگا جب بھی کوئی آئے گا اس کے لیے نہریں بہیں گی چاروں طرف نہیں پینا اب جب اہل استقامت میدان میں پہنچ جائیں گے <سل> تو غافل نہ ہو جاؤ اہل دعوت اہل استقامت میدان میں پہنچ گئے پہنچ گئے نا اب ان میں تھوڑی سی بات آ جائے گی کہ یار دیکھو کفر کی طاقت اور اپنی طاقت کا موازنہ کرو فکا یہ کتابیں لائیں گے دشمن دو گنا ہو تو تین گنا ہو تو چار گنا ہو یہاں دکھا رہے ہیں دشمن تئی سو گنا تو کہا اس وقت کچھ اہل ایبان کو چاہیے کہ کھڑے ہو کر تقریر کریں اور اللہ سے ملاقات کا شوق دلا رب جی آج شکار کو میدان میں لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں لڑائی شروع ہونے والی ہے کھڑے ہو کر تقریر کریں اور تقریر میں کہیں وہ کم منفیات اللہ کی طاقت کی آواز سنائیں کہ اللہ کا فہستہ جبرائیل ایسا آسمان ایسا زمین ایسی قوت ایسی پہاڑ ایسے اللہ نے جو قرآن میں اپنی طاقت کے تذکرے کیے ہیں وہ اسی موقع کے لیے کیے ہیں حلوے اور تھالی کے پلیٹ کے لیے نہیں کیے اس موقع پہ قرآن کی عائد سناؤ اللہ ہی کا ہے سب کچھ مرا دل کا نی پینا ادھر منہ زور سمندر ہے ادھر منہ زور سمندر ہے میرا رب ان سمندروں کو ایک دوسرے میں گھترے نہیں دیتا اتنی طاقتور ہے میرا رس میں گوبر چڑھ رہا ہے سے. زمین میں سے ایک چھوٹی سی کوپل زمین کو پھار کے پار کے باہر نکلتی ہے کون طاقت دیتا ہے اسے ہوائی سکر الگ سمندروں کو مسفر کیا ان کو کہو ہوا کا ایک کترہ تو پیدا کرے یا اپنے پیٹ میں پیدا ہونے والی جلاذت اور ہوا کو روک کے دکھا دے اس کا یہ مقابلہ نہیں کر سکتے یہ کمزور لوگ ان شاء اللہ تقریر کرو اور کہو رب کی جنتوں کی طرف صحابہ اسی طرح تقریر کیا کرتے سارے اولا مک تم رب وہ جنتماولہ آؤ جنت کی طرف اور آپ کے پاس چلتے ہیں آؤ رب کے پاس چلتے ہیں اللہ کے پاس چلتے ہیں اس دنیا کی چھپوں سے نجات پاتے ہیں <سؤال> چلتے ہیں اپنے رب کی جنتوں میں اس کے باغات میں جب یہ جوش دلاؤ گے تو اب ساروں کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا دشمن کی طاقت کمزور نظر آئے گی اب جوش دلانے کے بعد کہیں ایسا آ فخر پیدا ہو جائے گا جب فخر پیدا ہو جائے گا تو خر بن جاؤ گے فخر کے شروع میں سے پا نکال دیں تو کیا بن جاتا ہے خر اگر مجاہد کو فخر پیدا ہو جائے تو مجاہد کیا بن جاتا ہے خر بن جاتا دیکھ لو کبھی کسی مجاہد کو دیکھ لو فخر میں آئے گا تو اس کے پیچھے سے نہیں گزرنا لات مارے گا اب کہا فخر کا علاج رب کے سامنے ربنا صبرہ دعا سے توازو پیدا ہو جائے اب جب دعا کی توازو پیدا ہو گئی اللہ سے کنیکشن جڑ گیا اب لڑائی شروع کر دو اور پھر یہ نہ دیکھو کہ یہ طاقتور کمزور کسی بچے کو کھڑا کرو سامنے پھر رب کی قوت دیکھو طاقت طاقتور چھوٹے چھوٹے لوگوں سے اللہ وہ کام لے لے گا جو بہت بڑے لوگوں سے نہیں لیا کرتا کمزوروں سے وہ کام لے لے گا جو طاقتور جس آدمی کو ملاق اللہ کا یقین ہو گیا کہ میں اللہ سے ملنے والا ہوں وہ دنیا کا سب سے طاقتور انسان تھا. میں نے پچھلے دورے میں بھی بتایا تھا کراچی میں بھی بتایا کہ دنیا کی سب سے طاقتور چیز میں ایٹم بم ہے نہ ہائڈنم ہے دنیا کی سب سے طاقتور چیز وہ مسلمان ہے جو رب سے ملنا چاہتا ہو جو مرنا چاہتا ہو جو جان دینا چاہتا ہو اس کا مقابلہ کوئی کر ہی نہیں یا داؤد اللہ اسلام فدائی بن کے گئے نہیں گئے آگے جالو صرف پاؤں بھی رکھ دیتا نا اوپر اتنا لمبا چوڑا شیطان احوان تھا وہ ایسے پاؤں بھی رکھ دیتا تو بیچارے کچلے جاتے اور سامنے لچک کر کھڑا بن کے گئے جان دینے کے لیے رب کی ساری طاقت آگے کی نہیں آگے یہ ملاق اللہ کی برکت ہے جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ اس کی قوت دے دیتے جو اللہ سے نہیں ملنا چاہتا کوئی قوت نہیں آتی اب جب تم نے جالوت کو گرا لیا اب تمہیں بادشاہت بھی ملے گی حکمت بھی ملے علم بھی ملے گا سناتیں بھی لگیں گی ترقی بھی ہوگی جب تک جالوت زندہ ہے تمہیں کچھ نہیں مل سکتا جب تک جالو زندہ ہے تمہیں کچھ نہیں مل سکتا گیا نہیں آسمانی برکتیں بھی کھل گئی زمینی برکتیں بھی کھل گئی آسمانی برکتیں حکمت اور زمینی برکتیں بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی اور یہ اللہ کا فضل ہے اے نبی ہم نے آپ کو سکھا دی آپ امت کو سکھا دیجیے تاکہ ان کو سمجھ آ جائے بات اللہ کرے ہمیں بھی سمجھ آ گئی آگے چلیں آیت نمبر 261-62 مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبثت سبعة نابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله راسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يسبعون ما أنفقوا منا ولا أذلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحسنون <تصفيق> مصل اللہ ددینہ مثال ان لوگوں کی ان سکون خرچ کرتے ہیں اپنے اموال کی سبھی اللہ, اللہ کے رستے میں اللہ کا رستا عام ہے اس میں جہاد بھی ہے اس میں دین کے سارے شعبے اور کام مراد ہیں لیکن اس آیت کا قرینے سے تعلق جہاد کے ساتھ زیادہ بنتا ہے اس لیے ہم نے اس کو آیات جہاد میں مفسرین نے شمار کیا ہے کماسلی حب دن جیسے ایک دانہ تناب علاقے اس سے اُگے سات بالے فی کل ہر, بالے ہر کے اندر سو دانے ہوں گویا کہ ایک گانے سو گانے بن گئے اللہ بڑھا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے ولہ علیم اللہ تبارک و تعالی و اللہ واسی عالیم اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا اور بہت جاننے والا ہے کہتے ہیں کہ جب یہ آئت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے کہا رب کی امتی یا اللہ میری امت کے لیے ادر اور بڑھا دے سات سو گنا کافی نہیں ہے اور بڑھا دے تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے آئےت نازل کی جو ابھی آپ نے پڑھ لی منزلہ حسن فیوزا فہ لہو اظہاف کہ بہت بڑھائے گا تو اس پر پھر اللہ کے نبی نے کہا ربی زد امتی کہ اللہ امت کو اور بھی زیادہ دے تو فرمایا کیسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب, کہ طلب حساب سے دے گا کوئی گناہ کا شمار ہی نہیں ہوگا کہ اتنے گناہ تو اتنے گناہ تو اتنے فیصد بغیر حساب دے گا بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آئے حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن اوق کے بارے میں نازل ہے کہ انہوں نے غزوہ تبوک کے موقع پہ بہت مال دیا تھا حضرت عثمان غنی نے تو کہا کہ جس کے پاس سواری نہیں اس کو سواری دوں گا اور پتہ نہیں کتنے دینار کیے کتنے تو حضور نے کہا کہ ایک صحابی کہتے ہیں میں گیا اللہ کے نبی خوش ہو رہے تھے فرمایا کہ عثمان آج کے بعد جو عمل بھی کرے اللہ کی طرف سے معافی ہے اس کے لیے اور کہا کہ اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی عثمان سے راضی ہو جا ساری ساری رات اللہ کے نبی کہتے ہیں رات سے دعا شروع کی تو صبح تک ہی دعا کرتے رہے اللہ کے نبی تو حضرت عثمان سے راضی گئے ہیں اللہ کرے ہمارے مفکرین بھی راضی ہو جائیں اور سارے لوگ حضرت عثمان غنی سے راضی ہو جائیں اور خاموخا ان کی ذات پر طرح طرح کی تنقیدیں جو کافروں نے کی تھیں کہ انہوں نے اپنے خاندان کو زیادہ عہدے دیے فلاں کیے بنی امیہ کو سامنے لائے سارا جھوٹ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامات کے اوپر حسط نورین پر اور انہی چیزوں میں ان کو شہید کیا اللہ تعالیٰ اس سے بچائے اور مسلمان بھی ان سے راضی ہو جائیں جس طرح کے اللہ کے نبی راضی ہوئے اور بعض کا کہتے ہیں کہ صرف حضرت عثمان بن غنی کے لیے خاص طور پہ نازل ہوئی جب انہوں نے ایک ہزار دینار دیے تھے تبوک کے لیے اور گھوڑے دیے تھے بہت سارے اللہ فی سبیل اللہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے اموال اللہ کے رستے میں ثم لا ملا من فکو پھر اس خرچ کرنے کے پیچھے نہیں لاتے منن احسان جتانے کو ولا اگن اور نہ ستانے کو رب ایسے لوگوں کا بدلا ہے ان کے رب کے پاس بلا خو نہ کوئی ڈر ہوگا اور نہ یہ غمگین ہوں گے سلیں آگے آیت نمبر دو سو تہتر یہ مال خرچ کرو ان فقیر لوگوں کے لیے اللہ دین اور جو لوگ محصور ہو چکے ہیں جنہوں نے خود کو روک لیا ہے اللہ کے رستے میں لاقتی فی الحال وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے یہ سب عمل جو نادان لوگ ہیں یا جو, جو لوگ نہیں جانتے وہ انہیں غنی شمار کرتے ہیں مینتعی ان کے سوال نہ کرنے کی عادت کی وجہ سے نہ مانگنے کی عادت کی وجہ سے تعریف ہوں بے سیما ہوں آپ انہیں پہچانیں گے ان کے چہرے سے لا الناس الحافا یہ لوگوں سے لحاف کی طرح لپٹ کر سوال نہیں کرتے کہ پیچھے پڑ جائے وما تنفقو من فیمل تم جو بھی خرچ کرو گے کام کی چیزوں میں سے مال میں سے فإن اللہ علیم تو اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے اس کی پہلی تشریحی وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو جہاد کے لیے وقت کر دیا ہو نزلتی اہل صفحہ یہ اہل صفحہ کے بارے میں نازل ہوئی باکانو اربا میا اور وہ چار سو تھے منل مہاجرین مہاجرین میں سے اور بیٹھے رہتے تھے اس لیے کہ قرآن پڑھتے رہیں گے اور جب کوئی سریا یا غزوہ جائے گا تو اس کے ساتھ شریک ہو جائیں گے تو ایسے لوگوں پر مال خرچ کرنے کی بہت فضیلت تفصیل میں لکھا ہے سبیل اللہ میں جہاد کے زخمی مراد جو میدان نکلتے ہیں ٹانگ کٹ گئی بازو کٹ گیا ہڈی ٹوٹ گئی اب بیٹھے ہیں مانگ بھی نہیں سکتے لوگوں سے غیرت مند مجاہد کبھی نہیں مانگتے اور کہیں کما بھی نہیں سکتے تو ایسے لوگوں پہ خرچ کرنے کی فضیلت نمبر تین فخرادین اور اس سے وہ لوگ مراد ہیں جن کا کافر معاشی بائیکاٹ دیتے ہیں کافروں کو جن لوگوں سے ڈر ہوتا ہے مجاہدوں سے اور ایمان والے لوگوں سے ان کا وہ محاشی بائی کاٹ کر دیتے ہیں کہ بھائی ان کو کوئی نہ دے کوئی اور ان کے لیے رستے تنگ ہو جاتے ہیں بالکل تو ایسے لوگوں کو دینا چاہیے تاکہ ان کے کافروں کے ان کے ساتھ محاشی بائی کاٹ کا کوئی اثر نہ پڑے اور عام چوتھی وہ لوگ جو فیس عبیل اللہ سے روکے ہوئے ہیں مال نہ ہونے کی وجہ سے بےچارے تڑپتے ہیں جہاد میں جانا چاہتے ہیں طویل اللہ فکون حضر اللہ فکون اللہ کے نبی کے پاس ہے اللہ کے نبی سواری دیجیے لڑنے جائیں تو فرمایا میرے پاس بھی نہیں ہے سواری تو روتے, روتے روتے واپس جا رہے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ وسلم نے فرمایا ماں صرف تم مثیر تم جس طرف بھی نکلے ہو جی میں ولا ولاقات تم وادی کچھ لوگ جنہیں مرض اور عذر نے روک لیا وہ تمہارے ساتھ شریک ہوتے ہیں باقاعدہ تو ایسے غریب لوگوں کو دو تاکہ وہ جائیں اور اللہ کے رستے میں لڑ سکیں اور پانچویں تشریح کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے رکے ہوئے ہیں مدارس کے طلبہ ہیں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی طاقت میں جو لوگ رکے ہوئے ہیں ایسے لوگوں پر مال خرچ کرو کیونکہ یہ اس کے مستحق دو سو چھیاسی پڑھیں صرف پچھلی آیت میں عام الرسول سے ایمان کی چیزیں بیان کی گئی کہ رسول کن کن چیزوں پر ایمان لاتے ہیں مسلمان کن کن چیزوں پہ ایمان لاتے ہیں اور مسلمان کہتے ہیں کہ سمے نہ وت آنا اللہ ہم نے ہر بات سن لی ہم نے اطاعت کر لی ہمیں بخش دینا پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پہ پکڑنا نہیں ہمیں ہمارے اوپر کوئی ایسا بوجھ نہ لادنا جسے ہم اٹھا نہ سکیں ہم پر وہ چیزیں نہ لادنا جو ہم سے پہلے والے لوگوں پہ لادی تھی اور ہمیں معاف کر دو ہمیں بخش دو ہم پہ رحم کرو لیکن آخری گزارش یہ ہے کہ انتم مولانا آپ ہمارے مددگار ہیں فن سرنا کومل کافری آپ ہمیں کافروں پر کتاب کے اندر کہ قتال میدان قتال میں کافروں پہ غلبہ دیجیے اس لیے کہ یہ ساری دعائیں تبھی قبول ہوں گی جب یہ کافر مغلوب ہوں گے اگر یہ ہم پہ غالب آ پھر نہ ہمارا ایمان بچے گا نہ دین بچے گا نہ دعائیں بچیں گی نہ مسجدیں بچیں گی نہ شکل بچے گی نہ عقیدہ بچے گا نہ عمل بچے گا نہ کردار بچے گا آج مسلمانوں میں جاؤ لاکھوں لوگوں میں پاک تامل لوگ نہیں ملیں گے جنہوں نے زنا نہ کیا ہو لاکھوں لوگوں میں شبے ایسے نہیں ملیں گے جنہوں نے شراب نہ کی ہو جنہوں نے کوئی بدکاری نہ کی ہو لاکھوں لوگوں کے اندر آپ کو ایسے نہیں ملیں گے جن کو پورا اسلام کا عقیدہ پتہ ہو جن کا ایمان پورا سے ثالم ہو جن کے دل شبہات سے پاک ہو تو جب کافیوں کا غلبہ ہو تو پھر کوئی چیز بھی نہیں بچتی نا ہماری اس لیے دعاؤں میں جامع ترین دعا بوتی کتال میں نصرت کی دعا تو قتال آصف تھا اسلام میں تو اس نصرت کی دعا ہو رہی تھی بنسورنا المل القوم فرین تو سورہ بقرہ کا اختتام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آئے جہاد پر فرمایا ہے تو اس سے ہی ہماری وہ تینتیس آیتیں پوری ہو گئیں جو شروع میں ہم نے آپ کو لکھوائی تھی یہ ہے فہرست سب کے پاس دوبارہ دیکھنے لیں فہرست ایک سو نو ایک, ایک سو چودہ ایک 50, سو ترپن ایک سو چو سو ایک سو ستر سے پچانوے دو سو سات دو سو سولہ سے دو سو اٹھارہ دو سو انتالیس دو سو تینتالیس سے دو سو باون دو سو اکسٹھ دو سو باسٹھ دو سو تہتر دو سو اب آئیے چار آیتوں پانچ آیتوں کی طرف جن میں دیہات کی طرف ہلکے ہلکے اشارات آیت نمبر چھتیس جلدی نکالیں سب ساتھی جی فاضل <عِلَحِينَ> شیطان آجتے نے آجتے ان کو پسلایا وہاں سے جہاں پر وہ تھے نکالنے کے لیے حضرت عادت ہمارے ابا امی فاخرا جما مما کانا پی ان دونوں کو نکلوا دیا اس جگہ سے جہاں وہ تھے کلنا اب آزم زمین پہ آ رہے ہیں آدم کہاں رہے ہیں کہاں سے زمین پہ آ رہے ہیں معلوم اور جنت کدھر ہے حبوط آپ نے پی آئی اے کی ٹکٹ دیکھی ہے سعودی کے اس میں وقت الحبوط حبوط فائرہ جہاز سے نیتی آنا تو جو اوپر سے نیتی آئے وہاں کیا لفظ استعمال ہوتا ہے حبوط تو جب اللہ نے کہا اے بھی تو نیچے اترو تو معلوم اور جنت کہاں ہے اوپر ہے اس لیے ذرا ٹکڑا ہونا چاہیے آدمی اوپر چڑھنے کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا جنت اوپر ہے اوپر بولنا بھی ہم نے کہا نیچے اترو باز لے بازو بابا جی آپ کی اولاد میں سے باز باز دشمن ہوں گے اشارہ دے دیا جی آپ کی طرف اللہ تعالیٰ نے کہ جا کے سلا سے نہیں رہنا کہ سارے جڑ جائیں ساری دنیا نہیں جڑے گی نہیں ہو سکتا پہلی بات تو آسمان سے اترتے وقت یہ بازو تم لے باز ادو دشمنی دماغ میں لے کے آؤ اب اگر یہ دشمنی کفر اسلام کی ہوگی تو تم بن جاؤ گی اللہ کی جماعت وہ بن جائے گی کافر اور اگر کافروں سے دشمنی نہیں رکھو گی پھر اپنوں سے رکھنی پڑے گی باپ سے بھائی سے خاندان سے قبیلے سے فلاں سے فلاں سے دشمنی تو ہر شخص کو رکھنی پڑے گی یادیں دشمنی تو ہر شخص کو خوش نصیب ہے وہ جس کی دشمنی اللہ کے لیے ہو اور بد نصیب ہے وہ جس کی دشمنی اپنی ذات کے لیے ہو بات سمجھ آ گئی آپ اس رات کو اشارہ ہے کہ نہیں جی آپ کی طرف بازے اوپر سے سگنل دے کے بھیجا نیچے آرام سے نہیں جا لڑنے جا رہے ہو کیونکہ دشمنیاں گی اور دشمنیوں میں لڑائی ہوتی ہے پیار محبت ہوتی ہے لڑائی ہوتی ہے سمجھو بھائی اٹھاون نمبر مسین اور ہم نے کہا بنی سائز ہے کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں اور کھاؤ اس میں سے جہاں سے جاؤ اس کے ساتھ اور دروازے میں داخل ہونا جھک جھک کے اور کہتے جانا خطہ سنن اللہ سُن اللہ بخش تھے اللہ بخشم ہم تمہارے سارے گنا بخش دیں گے وسن عزیز المحسن اور احسان کرنے والوں کو خوب بدلا دیں گے آپ کو یاد ہے تھوڑا سا بنی اسرائیل کہاں رہتے تھے موس علیہ السلام پیدا ہوئے مصر میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ سارے وہیں پہنچ گئے تھے کچھ عرصے بعد وہ علاقے والوں نے علاقے اور غیر علاقے کی بات چلا کے قبضہ کر لیا اور انتاروں کو, کو غلام بنا لیا اب بچہ بنی اسرائیل موسا علیہ السلام نے فرون سے کہا تو نے میری قوم کو غلام بنایا ہوا ہے اب پھر حضرت موسا پیدا ہوئے پھر اللہ نے آزادی دی پھر وہ ساری قوم کو لے کر گئے تو اب داخل ہونا تھا اریحا نامی شہر میں یہ غزہ کی پٹی کے ساتھ جہاں آج کل جنگیں لڑائیاں ہو رہی ہیں یہاں داخل ہونا تھا تاکہ بیت المقدس میں پہنچ جائیں ارضل مقدس تھا بھائی اسرائیل کا اصل وطن تو بیت المقدس تھا وہاں جانا تھا نا حضرت سے علیہ السلام کو لے کر گئے بارہ جاسوس مقرر فرمائے اتنا عشرہ نقیبہ وہ بارہ جاسوسوں سے کہا کہ خبر لے کے آؤ کہ علاقہ کیسا ہے لوگ کیسے ہیں واپسی پہ قوم کو نہیں بتا دینا وہ بارہ گئے دیکھا کہ وہ تو بڑے لمبے لمبے لوگ ہیں عمالی خاص اور بڑی طاقت ہے ان کے اندر ان میں سے دس نے آ کے لوگوں کے کانوں میں بتا دیا کہ وہ بہت طاقتور لوگ ہیں صرف دو نے امانت داری کی اور رہتے موس علیہ السلام کو بتایا تو قوم نے کہا ہم لڑنے نہیں جاتے ایزا بنتا ہوا ربو کا فقاتی آپ جائیں آپ لڑے اتنے طاقتور لوگوں سے لڑنا ہمارے بس میں نہیں ہے آپ آپ میں حکمت نہیں آپ میں مدلیت نہیں آپ میں فلاں نہیں خوب لڑے اللہ نے فرمایا کہ چھوڑ دو ان کو اس زمین میں یتی ہوں نا فی الحال چالیس سال یہ لوگ سرکرتا پھرتے رہیں گے وادی تی کے اندر حضرت موس علیہ السلام کا انتقال اسی وادی تی میں ہوا بعد میں حضرت یوشا بن مون نے لوگوں کو جہاد کی ترغیب دی تو وہ لوگ جہاد کر کے اس بکری میں داخل ہوئے اب جب جہاد کر کے بستی میں داخل ہوئے تو فتح کا وقت ہوتا ہے نا فتح میں آج کے غرور میں نہ آ جائے تو حکم دیا کہ شکر کر کے داخل ہونا تو یہ آئے بہت سری لگتی ہے جہاد میں کیونکہ یہ فاتحین کو مکتوہ علاقوں میں داخلے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے فاتحین کو مکتوہ علاقوں میں داخلے کا طریقہ جراجیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا مکہ تلوار سے فتح ہوا اخلاق سے فتح ہوا ساری امر کے اتفاق تلوار سے فتح ہوا ہے مکہ جو ہے وہ فہرست اتفاق کا تو اللہ کے نبی اتنے توازوں سے جا رہے تھے کہ سر مبارک اونٹ کے پالان سے لگ رہا تھا اتنی توازوں سے جا رہے تھے تو یہ فاتحین کو داخل ہونے کا طریقہ بتایا ہے بہرحال ہم نے اس کو اشارات میں رکھا ہے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ جہاد جی کا مبالغہ کرتے ہیں اور ہر آیت کو جہاد کی آیتوں میں گزارتے چلے جاتے ہیں اب آپ نے تو جو اس کو آیات جہاد جی میں شامل کرنا تھا کر لیں اس لیے آپ جو آزاد لوگ ہیں انسٹھ یہ نہیں یہ انوے نمبر آٹھ نو اسی اور نو اور جب ان کے پاس آگے کتاب اللہ کی طرف سے جو تصدیق کرتی تھی اس کتاب کی جو ان کے پاس تھی وہ قانو اور وہ سے پہلے ہونا پتہ مانگتے تھے کفر کافروں پر فلما جہاں جب ان کے پاس وہ چیز آگے جس کو وہ پہچانتے تھے کافرو بھی انہوں نے اس کا انکار کر دیا فلانت اللہ کافر تو اللہ کی لعنت و کافروں پر یہ یہودی رہتے تھے حجاز وغیرہ میں آپ کو پتا یہ جو مدینہ میں یہودیوں کے تین قبیلے آباد تھے ان کے نام یاد ہیں بنو کینکا بنو نذیر اور بنو قریضہ یہ کیوں آئے تھے ان کی آبا و اطاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں پہنچے تھے جو علامت لکھی تھی تو رات میں کہ کھجوروں کی سرزمین ہوگی یہ ہوگی تو وہ یہاں کے آباد ہوگے کہ ہمارے بچے اس نبی کو مانیں گے اور سب سے پہلے اس کی سفا کریں گے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جب بھی ان پر کوئی مشکل ہوتی تو یستفتحون علی ہوں نا کفر تو کہتے تھے بس وہ نبی آ جائے پھر ان کے ساتھ مل کے ہم تمہارا غرق کریں گے فتح حاصل کریں گے تمہیں ماریں گے ذرا صبر تو کرو تو اتنا انتظار تھا لیکن جب وہ نبی آ گئے تو یہ حدت میں مبتلا ہو گئے کہ یہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں ہے تو انہوں نے انکار کر دیا تو یستفتحون فتح مانگنا زہاد کے لیے دعائیں کرنا یہ بھی جہادی میں آتا ہے اسرائیت کو بھی ہم نے اشارات میں لکھا ہے دو اگر آپ اس کو سراعتم سمجھیں تو شامل کر لیں أم حسبتم ان الجنة ولما يأتكم الذين من قبلكم تم نے گمان کر لیا انتدل جنت کیسے جنت میں چلے جاؤ گے علما یا تم پر وہ حالات نہیں آئیں گے مصل اللہ خلومن قبل جو تم سے پہلے والوں پہ گزر گئے مسسم الباسا انہیں پہنچی تھی سختی تکلیفیں اور وہاں وہ تک کے رسول اور ان کے ساتھ یہ مان لانے والے کہہ اٹھے متا نسر اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی اللہ خوب سن لو اِن نسر اللہ قریب اللہ کی مدد بہت قریب ہے یہ حوال بھی عام طور پہ جہاد میں شکست کی حالت میں آتے ہیں تو ہم نے اس کو بھی آیات اشارہ میں شمار کیا ہے آیت نمبر تیس, تیس پیچھے چلے گئے واپس من اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ میں زمین پر اپنا نائب بھیجنے والا ہوں تو فرشتوں نے کہا تجا لوفیا کیا تو بھیجے گا اس میں ایسے شخص کو من ایسے شخص کو یوکش جو وہاں جا کے فساد پھیلائے گا وس بھی اور خون بہائے گا وہ نہنسے کا اور ہم تو آپ کی تصبی اور حمد بیان کرتے ہیں آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں تَعْلَمُونَ تو کہا کہ میں وہ چیز جانتا ہوں جسے تم نہیں جانتے یہاں اللہ تبارک و تعالی نے جب فرشتوں کو بتایا کہ آزم علیہ السلام کو پیدا کر رہے ہیں تو ان کو یہ اشکال ہوا کہ یہ تو خوندیزی کرے گا تو اب اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرما سکتے تھے کہ بالکل نہیں کرے گا تو یہ کہا ہے میں کہیں گے نہیں کرے گا بالکل بلکہ اس کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ علم آدم السما کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم کی دولت دے دی تو اس کا یہ یسک کے تابع ہوگا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے اجازت ملے گی کہ تم نے یہ کام کرنا ہے تو وہاں کرے گا اور جہاں اسے اس چیز کی اجازت نہیں ملے گی تو ہرگز نہیں کرے گا تو اس کا سب کے دماغ یہ تابع ہوگا علم کا اب اس میں ایک بہت بڑا اشارہ موجود ہے وہ اشارہ یہ موجود ہے کہ خلافت کی اساس دو چیزیں ہیں دو چیزوں سے مل کر خلافت آئے گی ایک جہاد کے اور ایک علم کے ذریعے سے جب یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالی زمین پر اپنی نیابت قائم کر دے گا اور امن و امان کی صورت حال پیدا ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ آہل ایمان اور اہل اسلام کو قوت عطا فرما دے گا تو یہ چند آیات ہیں تقریباً پانچ آیات جن میں اشارہ ہے تو تینتیس آیات ہو گئی سراہتن آیات جہاد سورہ بقرہ میں سراہتن کتنی ہو گئی اور اشارہ کتنی کا ہو گیا پانچ آیات کا اشارہ ہو گیا تو اسی کے ساتھ ہی ہماری سورہ بقرہ ختم ہو جائے گی یہاں پر اور اس میں جو اہم موضوعات بیان ہوئے ہیں وہ میں نے پہلے آج کر دیا چار بیان ہوئے جن دن غزوات و سرایا کا اس میں ذکر آیا ہے ان کی بھی تفصیل آ گئی اور اس کے بعد اگلی صورت آتی ہے سورہ سوریہ عمران بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ عمران آل مدنیہ ہے ہجرت کے بعد نازل ہوئی دو سو آیتے ہیں اور بیس رکو ہیں ان دو سو آیات میں جو آیات جہاد ہیں وہ ستاون کتنی ہیں ستاون اور چودہ آیات میں اشارات موجود ہیں جو ستاون آیات ہیں ان کو لکھ لیں بہت قریب قریب میں ہیں اسے چھوٹی سی فہرست بنے گی آیات نمبر بارہ تیرہ اٹھائیس ایک سو دس سے لے کے ایک سو بارہ تک ایک سو اٹھارہ سے ایک سو انتیس تک ایک سو انتالیس سے ایک سو تک ایک سو نمبر آئے ایک سو, نمبر, ایک سو نمبر اور دو سو نمبر اور جن آیات میں اشارات ہیں وہ انیس چھپن ستاون اکاسی ایک سو ایک سو ایک ایک سو دو ایک سو تین ایک سو چار ایک سو تیس ایک سو اکتیس ایک سو بتیس ایک سو ایک سو چونتیس انیس چھپن اکاسی ایک سو 101, 102, 103, 104, 103, 130, 131, 132, 133, 134 چار ایک سو تین لکھ لیں اصل آیات بھی جو ہیں بہت اچھا اس میں جو غزوات ہیں وہ لکھ لیجئے غزوہ عہد کا ذکر ہے غزوہ حمراء الاسد کا ذکر ہے غزوہ بدر کا ذکر ہے اہم بہت تین ہے بہت ہی اہم بہت سین ہے پہلی شکست سہنے اور اس سے سنبھلنے کا طریقہ یہ آج کل ہمارے حالات پر ہے جو ظاہری شکایتی یا پستا ہو جائے اس کو سہنا کس طرح ہے برداشت کس طرح کرنا ہے اور اس کے پھر سبل کے ابھرنا کس طرح سے میں کہتا ہوں اس زمانے میں مسلمان سورہ آل عمران کو پڑھ لیں ان کے دل کا ہر دکھ دور ہو جائے گا اس لیے کہ ان کو جو دکھ پہنچا ہے یہ اس دکھ سے بہت کم ہے جو غزوہ عہد میں صحابہ کو پہنچا تھا اور اتنی ترتیب سے بیان کی ہے حیرانی ہوتی ہے کہ ایک ایک بات کا جواب ایسے ملتا چلا جاتا ہے ترتیب سے نمبر دو کافروں سے تعلقات کی نوعیت کہ کافروں سے کتنے تعلقات رکھ سکتے ہیں کتنے نہیں رکھ سکتے کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے اس بارے میں نمبر تیسرا رباط رباع کی فضیلت پر عتائد کا اختتام ہوا ہے تو ربات کیا چیز ہے کسے کہتے ہیں یہ تین عام باتیں تو اب پندرہ منٹ کا وقفہ ہوگا ساتھی اپنی ٹانگے ہاتھ سیدھے کر لیں ہم بھی تھوڑا سیدھے ہو جائیں تو آیت اس صورت کو شروع کر کے ختم کریں گے ان پورے پندرہ منٹ واپس لیں سورة آل سورة مدنی ہے کل دو سو آیتیں بیس رقوم ہیں آیات جہاد ستاون ہم نے شمار کی ہیں آیت نمبر 12 كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبت المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنفله من يشاء إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار جہنم کی طرف وہ بھی اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے اس میں خطاب تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور آپ سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کافروں سے کہہ دیں اکثر مفسرین کی رائے ہے کہ یہاں کافیوں سے مراد یہود کے تین قبیلے بنو قریضہ بنو نذیر اور بنو کینکاہ ہیں غزو بدر سے جب فتح ہو گئی مسلمانوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر مدینہ منورہ کے یہودیوں کو کہا کہ تم بھی ٹھیک ہو جاؤ ورنہ تمہارا بھی علاج کریں گے تو انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چند نا تجربہ کار لوگوں کو شکست دے کر دھوکے میں نہ رہنا بدر میں آپ کی لڑائی جن لوگوں سے ہوئی تھی وہ مکہ والے لڑنا نہیں جانتے تھے اس لیے آپ جیت گئے جب ہمارے ساتھ آپ کا مقابلہ ہوگا تو آپ کو پتا چلے گا کہ لڑائی کسے کہتے ہیں کہ یہودیوں کی تالی تھی بلندی تکبر تو جواب دیا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجیے تم مغلوب کیے جاؤ گے تشرون علا جانم اور جہنم کی طرف ہاں کے جاؤ گے دوسرا بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ جب بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو یہودیوں نے سوچنا شروع کیا کہ ہمیں مسلمان ہو جانا چاہیے پھر جب احد میں مسلمانوں کو ظاہری طور پہ پسپائی ہوئی اور مسلمان تھوڑے پریشان تھے ستر آدمی شہید ہو گئے تھے حضرت حمزہ اور بڑے بڑے لوگ شہید ہو گئے تھے مہاجرین میں سے انصار میں سے تو یہودیوں نے پھر اپنا وہ ارادہ منسوخ کر دیا ایمان لانے کا بلکہ کہا اب تو یہ ایک اور دھکے کی مار ہے تو کے مشرقوں کے ساتھ اتحاد کرتے تو پھر بنیامین نیتنیاہو اڈوانی کے مذاکرات کی طرح زمانے میں بھی کاپ بن اشرف کے مذاکرات ہو رہے تھے کے سے کو سوار کیا اشرف نے اور سوار کر کے وہاں سے بھیجا اور آ کے مکہ والوں کو ابھارا کہ تم باہر سے حملہ کرو اندر سے ہم ان کو پیسے بس جان ہی ختم مسئلہ ہی ختم اور ساخی شروع کی پیسے فاٹنا شروع کیے جا کے جیسے آج یہودیوں کا اور مشرقوں کا اتحاد ہو رہا ہے ان کی رگیں بہت پرانی ملی ہوئی پر یہ آیتیں نازل ہوئی کہ آپ ان سے کہہ دیجیے کہ زیادہ نہ سازشن کرو ستو لبو نہ عرصے بعد بنو قریضہ تو ذبح ہو گئے بنو بنوکا اور بنو نظیر کو اٹھا کے پھینکا وہاں سے خیبر کی طرف پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خیبر سے بھی اٹھا کے پھینکا اور پورے جزیر عرب کو پاک کر دیا مشرقوں سے اور منافقوں سے پورا جزیر عرب مکمل طور پر پاک ہو کے رہیں گے تو اس موقع پر یہ آیا کریمہ نازل ہوں یہ دونوں شان نزول سمجھ میں آ گیا آپ حضرات کو تیسرا بعض مفسرین کی رائے یہ یہ کہ دنیا بھر کے سارے کافروں کو ہے کہ ایک دن تم نے مغلوب ہونا ہے اور ایسا خرق قیامت میں ہوگا کہ جب کہ دنیا میں سارے لوگ مغلوب ہو جائیں گے کئی علیہ السلام اتر چکے ہوں گے آسمان سے زندہ ہے نا ابھی اتریں گے واپس ہمارا عقیدہ ہے امام भी بھی پیدا ہوں گے پھر لوگ ان کو पर لیں گے ان پر फिर کر لیں گے اور پھر ایک بڑی لڑائی ہوگی और उस بڑی جنگ ہوگی اور اس جنگ کے بعد کوئی کافر بھی دنیا میں غلبے کی حالت میں باقی نہیں رہے گا تو یہ اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے تو بہرحال اس کسان نزول میں یہود کے لیے ایک پیغام تھا ایک قسم کا کفروپ کہہ دیجیے مغلوب کر دیے جاؤ گے شرون علا جانا اور جانم کی طرف ہانکے جاؤ گے جمع کیے جاؤ گے وہ بیسل محاد اور وہ بہت برا ٹھکانا ہے قد اور تمہارے لیے بڑی نشانی ہے ان دو جماعتوں میں انتا جو آپس میں ٹکرائی آپس میں ان کی لڑائی ہوئی اور ان کی ٹکراؤ ہوا فیاتن ان میں سے ایک جماعت فی سبیل اللہ اللہ کے رسے میں قتال کر رہی تھی وہ اقرا کافرات اور دوسری کافر تھی یا رو نہئی وہ انہیں دیکھتے تھے اپنے سے دو گنا رائل آئین کھلی آنکھوں سے دیکھنا واللہ یعید ولہ اللہ تعالیٰ قوت دیتا ہے اپنے نصرت کے ذریعے سے جسے چاہتا ہے فی ذالک ابرا تل الابصار بے شک اس میں بڑی عبرت ہے دیکھنے والوں کے لیے آنکھوں والوں کے لیے جس آیت کے آخر میں عبرت اور کا لفظ آج ہے نا اس کو غور سے دیکھنا بھی چاہیے تھے اس میں اہتمام کرنا چاہیے عنایتوں میں اب زیادہ تشریح کا وقت تو نہیں ہے مختصر دیکھ لیں فیاتین سے مراد غزوہ بدر میں مسلمانوں کا لشکر جن کی تعداد تین سو تیرہ ستر اونٹ دو گھوڑے چھ زیر آٹھ تلواریں دوسری طرف مشرقین سے ایک ہزار سات سو اونٹ اور سو بھوڑے تھے ان کے پاس اور سب لوگ مسلح تھے کوئی مقابلہ ہی تھا بس نہیں تھا اب آٹھ تلواروں سے کیا کریں گے آٹھ تلواروں سے ایک ہزار تلواروں کا مقابلہ ہاتھوں سے تو تلوار کا مقابلہ نہیں ہو سکتا کافی تیز ہوتی ہے لگے تو کاٹ دیتی ہے اس زمانے کی تلواریں تو ایسی تھی تین آدمیوں کو کھڑا کر کے مارو تو تینوں لائن میں جاتے تھے برابر کیونکہ گولی بندوق کا زمانہ نہیں تھا لوگ تلوار بھی محنت کرتے تھے اس کے چلانے میں اس کے بنانے میں پھر لمبے چوڑے لوگ تھے طاقتور سے تلواریں بھی بڑی بنی تھیں تو کہا مسلمانوں بھی مسلمانوں کو بھی نشانی دی اور کافروں کو بھی نشانی دی کہ ہمیشہ جب بھی لڑائی کرنی ہو تو ان دو جماعتوں کو یاد رکھا پر. کہ ایک جماعت اتنی کمزور اور دوسری جماعت اتنی طاقتور لیکن فرق کیا تھا ایک جماعت اللہ کے لیے لڑ رہی تھی اور دوسری بس کافر تھی بس, بس فیصلہ ہو ہوگی یا مطلئی مطلئی اس کے کئی ترجمے کی مفدرین نے کتنے خطے بھر دیے ہیں دی اس پر صرف تین ترجمے ذہن میں رکھ لیں یا وہ دونوں جماعتیں اپنے آپ کو دیکھتی تھی یا رو وہ دونوں جماعتیں اپنے